عرس جو ہے وہ بلندی پر اللہ تعالی کی آخری مخلوق ہے یہ رفیع الدرجات بلند بالا سیڑھیوں والا جیسا کہ سورہ معارج میں من اللہ دل مہارج تعرج الملائے تم روح فی یوم کان مقدارہ ہو الف سن وہ معارج والا سیڑھیوں والا فرشتے چڑھ کے جاتے ہیں اس کی طرف اور روح بھی یعنی جبریل بھی اس کی طرف چڑھ کے جاتے ہیں بلندی پر ہے وہ یہ پھر بلند, بلند مرتبے والا ہے اونچے شرف والا ہے اور یہ سارے معنی اللہ تعالی کے لیے برحق ہے بلندی پر ہے پر ہے اوپر سب سے آخری مخلوق اللہ کی عرش ہے جس پہ وہ مستوی ہے یہ بلند مرتبے والا ہے ایک بلند مرتبہ اس کو قرار دے کر بلند سیڑھیوں والے کا انکار ہم نہیں کر سکتے یہ صوفیاء کے عقیدے اللہ تعالیٰ ہمارے ساتھ ہے اللہ تعالیٰ ہر جگہ ہے ہر چیز میں ہے نہیں یہ اللہ کا مقام نہیں اللہ کا مقام علوب ہے بلندی پر ہونا ایسی بلندی جس کا احاطہ ممکن نہ ہو انتہائی بلندی پر ہونا یہ اللہ کا مقام تو اللہ تعالیٰ بلند مکان والا ہے اور بلند مرتبے والا ہے اوپر اللہ تال کا عرش ہے جو اوپر سب سے آخری مخلوق ہے اس عرش پہ وہ مستوی ہے خالی عرش والا کہہ دینا کافی نہیں ایسا عرش والا کہ ارش پہ مستوی ہے بننا وہ تو عرش ہے والا ہے وہ آسمانوں والا بھی ہے زمینوں والا بھی ہے پہاڑوں والا بھی ہے تو ضرور ارش میں کیا خاصیت ہے یہ خاص معنی اس میں موجود ہے ایسا عرش والا کہ اس پر مستوی ہے وہ یلکن روح من امر ہی علامشا وہ اتارتا ہے روح کو روح سے مراد یہاں پر وہی وہی کو اتارتا ہے من امر ہی اپنے امر سے علامیشا جس پر چاہے جس پر وہ چاہتا ہے من نے ہی اپنے بندوں میں سے جس بندوں کو چاہے منتخب کر لے چن لے اپنی وہی کے نزول کے لیے اور اس کو نبوت کے شرف سے مشرف کرنے کے لیے جس کو چاہے چن لے یہ سیر اللہ کے پاس کسی اور کے پاس نہیں ہے یہودی جو اسلام کے سب سے بڑے سازشی ہیں دشمن سب سے رضیل اور ذلیل مخلوق ہے انہوں نے یہاں بھی اللہ تعالی سے مہادرائی کی تھی وہ دور جو فطرۃ الرسول کا دور تھا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 پوری مہاد اہائی اس خبیز قوم نے کی اللہ ہے کہ نہیں اللہ تعالی اپنے امر سے جس پر چاہتا ہے وہی اتارتا ہے جس کو چاہتا ہے نبوت اور رسالت دے کر فرماتا ہے اپنا پیغام اسے دیتا ہے اپنے بندوں میں سے کیوں لیکن ذرا یومک تاکہ وہ ڈرائے لوگوں کو یومک سے یہ طلاق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 تصا کے لیے مظالم کو حل کرنے کے لیے یوم التلاق کے بہت سے معنی تو قیامت کا دن یوم اللہق ملاقات کا دن ہے یوم ہوں اس دن وہ سب صاف صاف ظاہر ہوں گے قیامت کے دن لوگ صاف صاف ظاہر ہوں گے کوئی چیز مکھلی نہیں ہوگی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 چٹل میدان ہوگا اور اللہ کے سامنے بالکل ظاہر باہر اور کلم کھلا کھڑے ہوں گے ان نہ کو ملاق اللہ ہی یوم القیام خفاتن اورتن صحیح بخاری کے قیامت کے دن تم اللہ تعالی سے ملو گے بالکل ننگے پاور ننگے بدن جسم بھی نہیں چھپے گا نہ وہاں کو گھر ہوگا نہ کوئی مکان ہوگا نہ کوئی ٹیلا نہ کوئی پہاڑ جس کی اوٹ میں تم چھپ سکو چڈیل میدان اور بالکل کلم کھلا اللہ کے سامنے کھڑے ہو گے۔ مہ بار رو اس دن وہ ظاہر صاف صاف ظاہر ہوں گے رفظ کے سامنے لا لاخر الله منهم شعیع نئی مقفی ہوگی نئی پوشیدہ ہوگی اللہ پر منهم ان میں سے شعیون کوئی بھی چیز اللہ ترض بالکل پوشیدہ نہیں ہوں گے جسم کے ایک ایک حصہ بال بال رواں رواں اللہ تعالی کے سامنے ہوگا ظاہر بھی ہوگا باطن بھی ہوگا اور اس سے کوئی شے مخفی نہیں ہے لمن الملک لیا آج بادشاہ کس کے لیے للہ الواحد القہار اللہ کے لیے جو اکیلا اور قہار ہے بڑے روب والا بڑے دبے والا اللہ رب الش محتا جب اللہ تعالی آئے گا حساب و کتاب کے لیے قیامت کے دن آسمان اور زمین اور ساری مخلوقات اس کی انگلوں پر ہوگی ان کو اچھال رہا ہوگا اور پوچھے گا لے من دل ملک یا اور بعد روایت میں اللہ تعالیٰ فرمائے گا انل ملک و انت دیان میں ہوں بادشاہ اور میں ہوں عدل قائم کرنے والا دنیا ہے بس سے کاپ رہی ہوگی آج بادشاہت کس کے لیے اور ایک روایت میں آئیے ملوک الارض کہاں ہے زمین کے بادشاہ تو زمین کے بادشاہ کہاں ہوں گے بچارے کسی اسٹیج پہ کھڑے ہوں گے تختوں پر بیٹھے ہوں گے نہیں اپنی رویت کے بیچ میں وہ کھڑے ہوں گے مارے مارے جن پر دنیا میں حکومتیں کرتے تھے انہیں کے بیچ میں کھڑے ہوں گے ضلعت رسوائی کے ساتھ اللہ یہ کہ ایسا بادشاہ جو عدل قائم کرنے والا جو عدل قائم کرنے والا ہوگا اس کو اللہ تعالیٰ اپنے عرش کے سائے کے نیچے کرسی پر بٹھائے گا سب آنا اللہ اللہ اللہ الملک الآ دل العادل وہ بادشاہ وہ رائی جو عدل سے کام لے اللہ کی توحید کے ساتھ عدل کرے یہ توحید کو نافذ کرے رسود اللہ کے ساتھ عدل کرے یعنی ان کو سنت ان کی سنت کو قائم کرے الحمد للہ یادی کون لوگ السلام علیکم اگر آپ مجرم رحمد اللہ کہا ہے تو لمن ملک الم آج بادشاہت کس کے لیے کون بادشاہ این الارض العرض ہے زمین کے بادشاہ لا الواحد القہار ایک اللہ کے لیے ہے جو واحد ہے اکیلا ہے اور قہار ہے بڑے ہی رو پر دبدبے والا الم تجزا کلو نسم بیما کا سبق لاز المل ان اللہ صدی الحساب آج بدلہ دیا جائے گا کلو نسم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 اللہ اپنے فضل سے عمل کو بڑھا دے گا کم ہی نہیں کرے گا ظلم نہیں ہے ایک عزیز خدشی مسود الحسم کا فرمان اللہ فرماتا ہے یا بات انی حرمت الظلم علی ظلم نفسی میں نے اپنے اوپر ظلم کو حرام کر لی ہے اللہ فرما ہے ظلم نہیں ہے عدل ہوگا اور فضل ہوگا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 جلد حساب لینے والا ہے انسانوں کا حساب لے گا جنوں کا حساب لے گا اور کوئی دیر نہیں لگے گی فڈیول حساب ہے وہ جلد حساب لینے والا وما امرون اللہ واحدت القلم مل ہم ہمارا حکم تو ایک ہی بار ہے اور کتنی جلدی آگ جھپکنے کی طرح سری علی صاحب ہے وہ اندرم يوم اور ڈراؤ ان کو یومل الضفا سے یہ عادیفہ یا عذف کسی چیز کا قریب آنا قیامت جو ہے وہ اس کو آزفہ کہا گیا مونس کی سگے کے ساتھ موصوف اس کا محدود ہے وہ اندر یوم ساط العظف قیامت کے دن سے الآذف جو جلدی آنے والا ہے اس ان کو ڈراؤ ان یعنی قیامت کے دن کی جتنی بھی صفات ہیں سب مونس کی سقیفات اس الحق کا القاریہ السائقہ سب مونس کے سخی ہیں سب کا موصوف السا محسوف ہے الحاق کا اصط الحاق کا القاریہ الساط القاریہ اتام کسی طرح الآفا اساعت العاظف اور ڈراؤ ان کو قیامت سے الآذفا جو قریب آنے والی کل آت ان قریب ہر آنے والی شیشے قریب اختارہ بند نات حساب ہوں لوگوں کا حساب قریب آ چکے اختار بندہ بن شکل قمر قیامت قریب آ چکی بش انا بساعت بس کا ہاتھ مجھے اس طرح بھیجا گیا ہے قیامت سے قبل کہ میں اور قیامت یوں ہیں اپنے دو انگلیوں کو جوڑ کے فرمایا جس طرح یہ دو انگلیت ملی ہوئی ہیں اس طرح میری ویست اور قیامت کا وقوع ملا ہوا قریب ہے ان نان دھرنا کم عذاب قریب ہم تم ڈراتے ہیں عذاب قریب سے عذاب تمہارے قریب ہے اور نبی اسلام کی حدیث ہے الجنت اقرب الحد کم مسل و شرا کے نا لار کہ جنت جو ہے تم سے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 آمد کا بھی قریب ڈراؤ ان کو دل قلوب لزل حناجر کا جس دن دل قلوب قلب کی جمع دل لزل حناجر حناجر ہنجر کی جمع حلق دل حلق کے پاس کازمین انتہائی جو ہے وہ تکلیف اور اذیت کے ساتھ حلق کے پاس دل ہوں گے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 حلق کے پاس ہوگا خوف سے بھرا ہوا اللہ تتو ادلافید جہنم کی آگ دلوں کو پکڑ لے گی تو دل کی تکلیف زیادہ اضیت ناک ہوتی مالحمین ولا شفیع یو اور نہیں ہے ظالموں کے لیے من حمیم کوئی دوست ولا شفیع نام سفارش کرنے والا جس کی بات مانی جائے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 یہ خائے دو سیکھے ہو سکتے ہیں، یا تو مصدر فاعلہ کے وزن پر وہ جانتا ہے خیانت آنکھوں کی یا پھر خائے اسم فائل کا سیکھا اس صورت میں صفت اپنے موصوف کی طرف مضاف ہے تقدیر عمارت یوں بنتی ہے یا الاعین العین وہ جانتا ہے ان آنکھوں کو جو خیانت کرنے والی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 آنکھوں کے خیانتوں کو یا اس کی تقدیر عبارت یوں ہے یا اللہ عن الخینہ تھا مانا اللہ جانتے ان آنکھوں کو جو خیاانت کرنے والی تو خائنہ کو مقدم کیا آین کو موخر کیا یعنی صفت کو موصول کے طرف مضاف کر دیا اس سے عبارت اور معنی میں تقویت پیدا ہوتی ہے مزید مزید معنی موقع ہو جاتا ہے تو اللہ تعالیٰ خیاانت کرنے والی آنکھوں کو بھی جانتا ہے اور آنکھوں کے خیانتوں کو بھی جانتا ہے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 تو جن کو تم پکارتے ہو وہ کیا حساب لیں گے وہ نہ کچھ جانتے ہیں نہ ان کو کوئی علم ہے نہ کچھ دنوں کے بھید جانتے نہ آنکھوں کے اشارے جانتے ہیں تو اس کے یہ بھی واضح ہوگی آخرت کا حساب کتنا کڑا ہوگا وہ ذات حساب لے گی جو سنئی اور بصیر ہے بندے کی ہر بات سن چکا ہر عمل دیکھ چکا حتیٰ کہ بندے کی آنکھوں کے اشاروں تک وہ دیکھ چکا اور جانتے حساب لے گا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 وہ غفور ذات بندوں کے ساتھ مہربانی کرنے والی یا اللہ ہمیں حساب سے مستفنا کر دے وہ بندے جو لاکھوں جن کو اتنے بلا حساب جنت میں داخل کرنا ہے ہمیں ان میں شامل فرما لے ورنہ یہ دقیر اور کڑا حساب اس کی ہم میں کہاں طاقت ہوگی اللہ اپنے فضل کا معاملہ فرما دے اقور حاضر وسطر اللہ علی واخر الداوانہ الحمد للہ